بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سب حسم ربک الاعلا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو خلق فسوّا جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا والذی قدر فہدہ اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا والذی اخرج اور جس نے چارہ اگایا احوا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا سنو فلا او کا ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے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 سید من جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا اور بے خوف بدبخت پہلو کرے گا جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا ثم لا يموت فيها ولا يحيا پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا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 اب حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے اِنَّ الصحف یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے موسا یعنی ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں